مدن چینل کے ناظرین الحمد للہ عز و جل سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اس سلسلے میں ہم امام اہل سنت آل حضرت مجدید دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تلا علی کی سیرت کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اپنے پچھلے سلسلوں میں ہم نے خاندان حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علی کے حوالے سے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کی تھی آپ کے دادا جان اور آپ کے والد ماجد رحیم اللہ تعالی کا کچھ تذکرہ ہم نے اپنے سلسلوں کے اندر کیا تھا آج ہم نے اساتذہ کے حوالے سے کچھ بیان کرنا ہے لیکن اس سے قبل کچھ باتیں امام اہل سنت کے جو دو بھائی تھے ان کے حوالے سے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں تذکرہ کرنے کی ان دونوں کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تھے تو ان کے تذکرے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی ایک وجہ یہ ہے تاکہ خاندانِ عدادت امام اہل سنت کا بھی تعارف مکمل طور پر ہمارے سامنے بیان ہو یا کچھ نہ کچھ ہمارے سامنے اس کی آآ صورت آآ واضح ہو جائے کہ امام اہل سنت کے خاندان کے افراد کس قدر اعلی مرتبے والے تھے کیسے اعلی ذوق والے یہ افراد تھے اور تیسرا یہ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے جو کارنامے ہمارے سامنے واضح ہیں کہ آپ نے جس طرح دین متین کی خدمت کی ہزار سے زیادہ کتابیں آپ نے تحریر فرمائیں مختلف علوم کے اندر آپ نے علم کے دریا بہائے اور طرح طرح کے کارنامے امام اہل سنت کے جو ہمارے سامنے موجود ہیں یقیناً یہ امام اہل سنت کی ذات کی برکت ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے امام اہل سنت پر یہ خاص کرم فرمایا خاص رحمت فرمائی کہ آپ کو رفقہ بھی بعض ایسے عطا فرمائے کہ جنہوں نے امام اہل سنت کے اس کام کے اندر آپ کا بڑا ساتھ دیا وہ سارے وہ کام کہ اگر بندے کے ساتھ وہ لگ جائیں تو بندہ دین کے بہت سارے کام جو کرنا چاہتا ہے اپنی صلاحیتوں کے باوجود نہیں کر پاتا ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر اللہ تبارک و تعالی کا یہ فضل و احسان ہوا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو افراد باز ایسے ملے کہ جنہوں نے بہت سارے وہ کام کہ امام اہل سنت اگر ان کاموں میں پڑتے تو آپ کا ایک وقت اس میں صرف ہو جاتا انہوں نے اپنے ذمے لے لیا گھر کے بہت سارے کام کاج ہوتے ہیں پرنٹنگ کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں چھپوانے کے حوالے سے اور اس طرح کے کئی معاملات مقدمات وغیرہ بندی کی زندگی کے اندر بعض پیش آ جاتے ہیں جن کو نپٹانا اور پھر اگر جاگیر ہو زمینیں ہوں تو ان کا حساب و کتاب رکھنا یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے بندہ پڑتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک بڑا وقت صرف ہوتا ہے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی ذات گرامی کو کچھ رفقا ملے جنہوں نے ان تمام کاموں کو سنبھالا جن میں ایک بہت بڑا نام آپ کے برادر حضرت سیدنا مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کا نام ہے کہ جنہوں نے امام اہل سنت کو بہت سارے کاموں سے فرصت دلائی کہ جاگیر کے کام ہوں گھر کے کام ہوں سودا سلفلانا ہو بچوں کی شادیوں کے معاملات ہوں بہت سارے معاملات ایسے تھے کہ انہوں نے امام اہل سنت کو بالکل اس حوالے سے فرصت عطا کر دی تھی تو امام اہل سنت اس میں تفصیل سے کام کیا کرتے تھے جس کا تذکرہ امام اہل سنت نے خود بھی ارشاد فرمایا ہے چنانچہ پہلے تو کچھ باتیں سن لیتے ہیں ان کے حوالے سے کہ حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ ہی یہ چار ربیع الاول سن بارہ سو چھیتر ہجری کے اندر پیدا ہوئے اور آپ نے علم دین اپنے والد گرامی مولانا نقی علی خان امام المتقلیمین رحمہ اللہ تعالی اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے حاصل کیا اور آپ کو شعر و شاعری کے اندر بڑا شغف تھا امام اہل سنت سے بھی آپ نے اصلاح کروائی اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں شاعری کے حوالے سے ان سے بھی سیکھیں آپ کا جو کلام ہے ذوق نعت یہ ہمارے درمیان ذوق نعت جو ہے یہ مطبوع ہے اور ہمارے ہاں اس کی بہت ساری نعتیں پڑھی جاتی ہیں خود امام اہل سنت حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی کلام کی تعریف کرتے تھے اور آپ فرمائے کرتے تھے کہ میں کس دن اردو کے اندر دو ہی شاعر ہیں ان کے کلام سنتا ہوں ایک تو مولانا کفایت اللہ کافی رحمت اللہ تلا علیہ اور دوسرے اعلی حضرت اپنے بھائی یعنی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ان کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کا کلام میں قسدن سنتا ہوں خاص طور پر یعنی یہ ممکن ہے کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت سے دیگر کلام بھی سنتے ہیں اور ایسا ہوا بھی ہے کہ کئی کلام آپ کی بارگاہ میں لائے گئے اصلاح کے لیے کہ آپ اس کلام کی اصلاح فرما دے تو امام اہل سنت نے اصلاح اس بھی فرمائی لیکن عام طور پر جو سننا تھا قسدن یعنی باقاعدہ سننے کا اہتمام کرنا تو وہ صرف ان دو کا کلام تھا کہ جن کو امام الیہ سنت خاص طور پر سنا کرتے تھے اور مولانا حسن خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے تو یہ آل تک فرمایا کہ ان کو میں نے اصول و ضوابط بتا دیے تھے کہ نعت کس طرح لکھتے ہیں تو لہذا ان کے کلام کے اندر غلطی یہ نہیں ہوا کرتی تھی امام اہل سنت نے ان کی تربیت فرمائی تھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور رحمت اللہ تعالیٰ کی انہوں نے کیسے خدمت کی تو خود ان کے بیٹے حضرت مولانا حسنین خان رحمت اللہ تعالیٰ سیرت آل حضرت کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جس طرح مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خدمت کی کہ بھائی ہونے کے اعتبار سے اور دوسرے اعتبار سے بھی اس کی مثال ملنا جو ہے وہ مشکل ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ایک جاگیر تھی زمینیں تھیں آپ کے گاؤں کے اندر تو یہ تمام کے تمام معاملات جو ہے اگرچہ کہ اعلیٰ حضرت عمر کے اندر بڑے تھے لیکن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رشمت کرے ان پر رشمت نازل کرے کہ انہوں نے وہ تمام کے تمام معاملات سنبھال لیے تھے اسی طرح گھر کا کام کاج ہو تو گھر کی تمام کی تمام ضروریات یہی پوری کیا کرتے تھے تمام کے تمام معاملات اپنی بڑی بھاوا جنہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے کی جو اہلیہ تھیں بچوں کی والدہ تھیں ان سے پردے میں لے کر پوچھ لیا کرتے تھے کہ گھر کے اندر کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ تمام کی تمام چیزیں لا کے گھر کے اندر مہیا کر دیا کرتے تھے کپڑے ہوں تو کپڑے لے آیا کرتے تھے گھر کا سامان جو لانا ہو وہ لے کر آ جائے کرتے تھے اور تمام کا تمام اپنے بڑی جو ان کی بھابی تھیں ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے پردے کے اندر یہ تمام کے تمام معاملات فرمایا کرتے تھے اعلیٰ حضرت امام احرس رضی اللہ تعالی عنہ کی دو بیٹیوں کی شادی تھی رشتہ تو ہو چکا تھا نکاح بھی ہو چکا تھا اب رخصتی کرنی تھی تو امام اہل سنت کی بارگاہ میں مولانا حسن رضا خان رحمتہ اللہ علیہ حاضر ہوئے اور آ کر انہوں نے عرض کی کہ آپ کے جو سمدھی ہیں ان کی طرف سے تاریخ کا مطالبہ آ رہا ہے کہ آپ کی بیٹی کی شادی کی جائے رخصتی کی جائے اور پھر مشورہ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ دونوں بیٹیوں کی ایک ساتھ ہی رخصتی کر دی جائے تو عالت نے فرمایا کہ ایک بیٹی کی شادی کوئی آسان نہیں ہے ایک ساتھ دو کی کرنا یہ تو اور مشکل ہے بڑے سازو سامان کا اہتمام کرنا پڑتا ہے کئی معاملات نپٹانا پڑیں گے تو آپ مجھ سے تاریخ تو مقرر کروانے آ گئے لیکن یہ سارے کام باقی ہیں تو آل حضرت امام اہل سنت سے مولانا حسن خان رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ جو سامان کی تیاری کی بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے آپھی جان سے پوچھ لیجئے گا یعنی اپنے بچوں کی والدہ سے آپ پوچھ لیجئے گا کہ سامان کی تیاری کا کیا معاملہ ہے اعلی حضرت امام اہل سنت گھر پہ تشریف لائے اور اپنی اہلیہ سے اس حوالے سے پوچھا بیٹیوں کی شادی کے لیے کیا تیاری ہے تو انہوں نے فرمایا کہ تیاری تو ساری کی ساری ہو چکی ہے حتیٰ کہ مسالے تک پیس کر رکھ دیے گئے ہیں دونوں کے جہیز مکمل ہو چکے ہیں اور بارات میں کھانے والوں کا جو کھانے کا انتظام ہے جو, جو چیزیں منگوانی ہیں وہ ساری کی ساری منگوائی جا چکی ہیں صرف تاریخ طے کرنی ہے حسن رضا خان رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں امام حسن خان رحمت اللہ ہی کے بیٹے یہ فرماتے ہیں کہ جب اعلی حضرت نے یہ الفاظ سنے تو وفور پورے سے یعنی خوشی کے مارے اعلی حضرت امام اہل سنت یہ آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ حسن میاں تم نے تو مجھے دنیا سے بالکل بے نیاز کر دیا ہے میری بیٹیوں کی شادیاں ہیں میں ان کا باپ ہوتے ہوئے بھی بالکل بے خبر اور آزاد بیٹھا ہوں تم نے مجھے یہ سوچنے کی بھی زحمت نہ دی کہ جہیز میں کیا کیا دیا جائے گا اور وہ کہاں کہاں سے فراہم ہوگا یا یہ کہ بارات میں کیا کیا کھانے دیے جائیں گے میں جو کچھ دین کی خدمت کر رہا ہوں اس کے اجر میں بإذن اللہ, تعالی یعنی اللہ کے حکم سے تم بھی حصے دار ہو گے اس واسطے کہ تمہیں مجھے دینی خدمات کے لیے دنیا سے آزاد کر دیا ہے یعنی اعلیٰ حضرت یہ رو پڑے اس پر مولانا حسن عزیز خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رو پڑے پھر اس کے بعد جب دونوں خاموش ہوئے سکون ہوا تو اس کے بعد تاریخ بھی وہ شادی کی طے کی گئی کہ کب ان کی رخصتی کرنی ہے یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا ہم پر احسان ہے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں ذوق نات لکھی کہ جس کی وجہ سے ہمارے اس کے رسول کے اندر اضافہ ہوتا ہے لیکن امام اہل سنت کو ان تمام پابندیاں تھیں ان سے انہوں نے آزادی دی ہوئی تھی بیٹیاں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی ہیں لیکن یہ چچا ہو کر تمام کے تمام انتظامات ایسے کر دیے کہ اعلیٰ حضرت کو کسی فکر کی ضرورت ہی نہ پڑی اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ میں بالکل آزاد بیٹھا ہوں مجھے پتا ہی نہیں کہ کی کیا ہونا ہے لیکن تم نے سارا کام کر دیا اور ساتھ ہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے جو کچھ میں دینی خدمت کر رہا ہوں اس کے اندر اللہ تبارک وطالعہ تمہیں بھی اجر عطا فرمائے گا یہ بہت بڑا ان کے لیے حصہ ہے حضرت حسن رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے کہ اعلیٰ حضرت نے جس قدر دین کی خدمت انجام دی ہے اس میں سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس اجر کا حصہ ان کو بھی ملے گا حدیث پاک ایک موجود ہے ترمیدی شریف وغیرہ کے اندر جس کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بھائی علم کی طرف دگا رہتا ہے اور یہ کام کاج کی طرف نہیں آتا سارا کام مجھے کرنا پڑتا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شاید اسی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جا رہا ہوگا یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بھائی کی برکت کو بیان کیا کہ اس کی برکتیں ہیں کہ یہ دین و علم کی طرف لگا ہوا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک کو پتہ تمہیں رزق عطا فرما رہا ہے کہ اس کی کفالت بھی تم کر رہے ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض لوگوں کو اس طرح اجر اطا فرماتا ہے کہ جو دین کا کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل کے اندر محبت ڈال دیتا ہے وہ ان کی خدمت کرتے ہیں نتیجتا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی اس کا اجر اطا فرمائے گا حضرت حسن الرحان رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اس طرح کے بہت سارے واقعات موجود ہیں کہ جس میں انہوں نے امام اہل سنت کو ان تمام باتوں سے مستغنی کیا ہوا تھا آزاد کیا ہوا تھا اور امام اہل سنت بآسانی با بیٹھ کر دین کا کام کیا کرتے تھے ان کی بہت ساری کتابیں ہیں جس میں سے ایک مشہور کتاب آئین قیامت ہے جو آپ نے کربلا کے حالات کے اوپر لکھی ہے انتہائی زبردست اور مسترد کتاب ہے جس میں کربلا کے حالات کو انہوں نے بیان کیا ہے اس کے علاوہ ان کی اور کتابیں بھی موجود ہیں جن میں نعت کا مجموعہ ذوق نات ہے جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم اور دیگر صحابۂ کرام علیہ ردوان اولیاء اللہ کی منقبتوں کے اوپر کلام لکھے ہیں پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے عشق کے رسول کے اندر پڑھنے سے اضافہ ہوتا ہے اللہ تبارک و ان کی برکتیں رحمتیں ہمیں بھی عطا فرمائے سنت کے منجلے بھائی تھے اللہ حضرت امام سنت کے دو بھائی تھے ایک یہی تھے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ اللہ حضرت سے چھوٹے تھے اور ان سے بھی چھوٹے مولانا محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ تھے ان کا انتقال یعنی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ کا انتقال تیرہ سو 26 سنجری کے اندر ہوا اور ان کے بعد امام اہل سنت تقریباً چودہ سال دنیا میں تشریف فرما رہے تو یہ چودہ سال کا جو عرصہ تھا اس میں بھی امام علیہ سنت نے بہت زیادہ کتابیں تحریر فرمائی ہیں دین کا بہت کام کیا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو ان دنیاوی کاموں سے آزاد رکھا جائے آپ کو فرصت مہیا ہو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے چھوٹے بھائی مولانا محمد رضا خان رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے دل کے اندر یہ باتیں ڈالی اور جس طرح ان سے بڑے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ آلہ حضرت کی خدمت کیا کرتے تھے اسی طرح انہوں نے بھی اعلی حضرت امام اہل سنت کی اسی انداز میں خدمت کی حتیٰ کے دوسرے حد کے موقع پر بھی یہ امام اہل سنت کے ساتھ ساتھ رہے اور وہاں پر بھی اعلی حضرت امام اہل سنت کی خدمت کے اندر مصروف رہے انہوں نے بھی اعلی حضرت امام اہل سنت سے علم حاصل کیا بالخصوص جو وراثت کے مسائل ہوتے ہیں ان میں ان کو بڑی مہارت حاصل تھی اور دارالافت میں آنے والے جو فرائض کے مسائل ہوتے تھے یعنی وراثت کے مسائل ہوتے تھے یہی حل فرمایا کرتے تھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شہزادے مفتی اعظم ہند رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کا نکاح بھی انہیں کی بیٹی کے ساتھ ہوا تھا اور انہوں نے ہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بقایا زندگی کے اندر تمام کے تمام اعلیٰ حضرت کے معاملات کو تھا. ان کا ونیس سو اڑتیس کے اندر ہوا یعنی آل حضرت امام اہل سنت سے تقریباً دو سال پہلے یہ انتقال کر گئے تھے یہ امام اہل سنت کے دو بھائی ہیں اس کے علاوہ آل حضرت امام اہل سنت کی تین بہنیں تھیں جن میں سے ایک بہن کا آ, انتقال جوانی کے اندر ہی ہو گیا تھا باقی دو بہنیں یہ امام اہل سنت سے بڑی تھیں لیکن علماء فرماتے ہیں کہ عمر کے اعتبار سے تو اہل سنت یہ تیسری نمبر پر آتے تھے یعنی بھائیوں سے بڑے تھے لیکن دو بہنوں سے چھوٹے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو علم و وقار امام اہل سنت کو عطا فرمایا تھا اس وجہ سے تمام بہن بھائیوں میں آپ کو ایک بڑے ہونے کی حیثیت حاصل تھی تمام معاملات کے اندر لوگ آپ ہی کی, کی طرف رجوع کیا کرتے تھے تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کا یہ مختصر سا تعارف تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کو علم کی دولت عطا فرمائی تھی علم کی دولت عطا فرمائی تھی اخلاق اعلیٰ عطا فرمائے تھے سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کو ایک زبردست قسم کا عاشق رسول بنایا تھا ہر ایک اندر کے اندر عشق رسول کی شمع فروزہ تھیں اسی کے اندر ان کی ساری زندگی یہ صرف ہوئی ساری زندگی یہ لوگ عشق رسول ہی کو عام کرتے رہے امام اہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اساتذہ کرام کی فہرست کو بہت زیادہ بڑی نہیں ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے چند ہی اساتذہ سے علوم دین حاصل کیے ہیں کیونکہ آپ اپنے والد گرامی بول نقی علی خان رحمت اللہ تعالی کے صحبت میں رہے جو خود ایک زبردست عالم دین تھے جن کا تذکرہ ہم نے کل سنا عمومی طور پر جو علوم حاصل کیے ہیں امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل کیے انہیں سے آپ نے علم حاصل کیا تقریباً اکیس علوم علماء نے لکھے ہیں کہ جو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے اپنے والد گرامی سے حاصل کیے تھے اس کے علاوہ آل حضرت امام اہل سنت کے جو استاد ہیں وہ ہیں جناب غلام قادر بیگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یعنی یہ ذات کے اعتبار سے مرزا تھے اور ان کا نام کادر بیگ تھا یہ امام اہل سنت کے ابتدائی استادوں میں سے ایک استاد ہیں لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ان سے صرف کی یعنی جو قواعد ہوتے ہیں اصول ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے عربی جانی جاتی ہے اس کی ابتدائی کتابیں تو ان سے پڑھی غلام قادر بیگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے لیکن جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے علوم حاصل کر لیے اور اب فارغ التحصیل ہو گئے تو یہی غلام قادر بیک صاحب جو ہیں انہوں نے امام اہل سنت سے فقہ حنفی کی مشہور کتاب الہدایہ اس کا درس حاصل کیا یعنی گویا کے یہ جس طرح امام اہل سنت رسمۃ اللہ علیہ کے ابتدائی استاد ہیں اسی طریقے سے امام اہل سنت رسمت اللہ علیہ کے ایک طرح سے یہ شاگرد بھی ہیں اور انتہائی آجزی انکساری کے یہ پیکر تھے اور امام اہل سنت کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خاص دوستوں میں سے تھے امام اہل سنت سے بڑی محبت کیا کرتے تھے جب بھی یہ امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی ملیک العلماء نے حیاتِ اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے کہ میں نے خود ان کو دیکھا بڑے لمبے قد کے آدمی تھے گورے چٹے تھے بڑی شان و شکت کے مالک تھے جب بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو اعلیٰ حضرت ان کی بڑی تعظیم و تقریم کیا کرتے تھے ان کے لیے کھڑے ہو جائے کرتے تھے لیکن ان کی عاجزی اور ان یہ تھی کہ امام اہل سنت کو انہوں نے پڑھایا تو صحیح ابتدائی کتاب ہے لیکن ہمیشہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی سے یہ استفادہ کرتے تھے امام اہل سنت سے سوالات کیا کرتے تھے حتیٰ کہ فتوار رضویہ کے اندر کئی مقامات پر ان کے سوالات موجود ہیں اور امام اہل سنت کی ایک عظیم و شان کتاب ہے تجلیغ ال یقین کے نام سے بی ان نبینا سید المرسلین اس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و ہم اپنے سلسلوں کے اندر کریں گے جب امام علیہ سنت کی بات تصانیف کو ہم تعارف کروائیں گے تو وہاں پر انشاءاللہ اس کتاب کا تذکرہ کیا جائے گا امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب انہی غلام قادر بیگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سوال کے اوپر لکھی تھی کہ انہوں نے امام علیہ سنت سے سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سعید المرسرین ہونے کے حوالے سے کہ بعض لوگ حضرت اسلام کے تمام انبیاء کے سردار ہونے کا انکار کرتے ہیں تو اس پر امام علیہ سنت نے یہ عظیم الشان کتاب تحریر فرمائی کہ جس میں آپ نے دس کے قریب آیات کریمہ اور سو کے قریب احادیث طیبہ سے اس بات کو ثابت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم تمام انبیاء کرام علیم وسلم کے سردار ہیں سعید مرسلین ہیں تو یہ امام علیہ سنت سے اس طرح کے کئی سوالات کرتے تھے جن کا تذکرہ فتح رضویہ کے اندر جگہ جگہ پر موجود ہے اور یہ امام علیہ سنت کے ابتدائی استادوں میں سے ہیں اس کے علاوہ مولانا عبد العلی رامپوری پوری رحمت اللہ تعالی جو زبردست عالم دین تھے ان سے بھی امام علیہ سنت نے کچھ کتابیں پڑھی اور اپنے پیرو مرشد حضرت علیہ رسول ماریروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے بھی اعلیٰ حضرت نے تصوف کے کچھ سبق پڑھے یوں اپنے پیرو مرشد کے شہزادے حضرت نوری میاں رحمۃ اللہ ابو الحسین نوری رحمۃ اللہ ہی ان سے بھی امام سنت نے علم جفر اور تصوف کی کچھ باتیں پڑھی اکثر علم آپ نے اپنے والد گرامی سے حاصل کیے اس کے علاوہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جب آپ زیارت کے لیے پہلی مرتبہ تشریف لے کر گئے تو وہاں کے بعض علما سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا ان سے اجازت حاصل کی جس کا تذکرہ انشاءاللہ اللہ تبارک وطالیہ امام اہل سنت کے سفر حرمین کے ضمن کے اندر آئے گا کہ ان علماء کی نظروں کے اندر اعلیٰ حدت امام اہل سنت کا مقام اور مرتبہ کیا تھا انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم وہاں پر کریں گے اس کے علاوہ اساتذہ کے ساتھ آپ کے اور دیگر معاملات بھی موجود ہیں کہ امام اہل سنت رحمتہ اللہ علیہ جن استادوں سے پڑھنے جاتے تھے ان کا ادب و احترام آپ بہت زیادہ کیا کرتے تھے لیکن جہاں پر نیکی کی دعوت کا معاملہ آتا جہاں پر اصلاح کا معاملہ آتا تو امام اہل سنت احسن طریقے سے ان کی اصلاح فرمایا کرتے تھے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاندان اور اساتذہ کا کچھ یہ مختصر تذکرہ تھا انشاءاللہ تبارک و اپنے اگلے سلسلے کے اندر امام اہل سنت کے ابتدائی کچھ حالات اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ابتدائی تعلیمی جو حالات ہیں اس کو مزید ذکر کرنے کی کوشش کریں گے رب تبارک و ہم سب کو امام اہل سنت کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے امام اہل سنت کا جو فیضان ہے اللہ تبارک و وہ ہمیں عطا فرمائے آپ کے مسلک پر ہمیں قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم